کر گاؤں کے باہر پہنچا تو اچانک اس نے زور زور سے چلانا شروع کیا شیر آیا شیر آیا شیر آیا اب گاؤں کے لوگوں نے جب اس بچے کی آواز سنی تو کلہاڑیاں اور ڈنڈے سب لے کر سب دوڑے دوڑے پہنچے اس کے مدد کرنے کے لیے جب وہاں پہنچے تو دیکھا کہ کوئی شیر نہیں ہے اور وہ سب کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا پوچھا کہ یہ کیا مس... مسئلہ کیا ہے کہنے دیکھا کہ میں تو مزاق کر رہا تھا خیر لوگ واپس اپنے کام کاج میں مصروف ہو گئے کچھ دن ہوئے کہ پھر اس نے ایک دفعہ جب بکریاں لے کر یہ باہر پہنچا پھر شور کرنا شروع کیا شیر آیا شیر آیا شیر آیا پھر سب لوگ جو ہے وہ لکڑیاں اور لاٹیاں اور کلاڑیاں لے کر یہ پہنچے आ, وہاں جب پہنچے تو حسب سابق وہ بچہ جو ہے مسکرا رہا تھا اور لوگوں نے پوچھا بھائی کیا ماجرا ہے تو کہنے لگا کہ میں تو مزاق کر رہا تھا اب لوگ پھر واپس پہنچ گئے تو اس طرح سے دو تین مرتبہ ہوا ایک مرتبہ جب یہ بکریاں لے کر گاؤں کے باہر پہنچا تو واقعی شیر آ گیا اب جیسے ہی شیر آیا تو اس نے فوراً مطلب چیخو بکار مچا دی شیر آیا شیر آیا شیر آیا لوگوں نے اس کی آوازیں سنی لیکن وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ جس طرح پہلے اس بچے نے ہم سے مزاق کیا تھا اب بھی مذاق کر رہا ہوگا تو کسی نے اس کی آواز پہ توجہ نہ دی کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں پہنچا اور شیر اس کی بکریوں میں اس نے مطلب چیر پھاڑ کر دی کئی بکریاں ہلاک ہو گئیں کئی بکریاں ادھر ادھر بھاگ گئیں اور وہ روتا ہوا واپس اپنے گاؤں کی طرف آیا لوگوں نے کہا کیا معاملہ ہوا کہا کہ شیر آیا تھا میں اتنا چلا رہا تھا آپ نے میری بات ہی نہیں سنی تو گاؤں کے افراد نے کہا کہ ہم تو سمجھے کہ جس طرح تم پہلے مذاق کر رہے تھے آج بھی مذاق کر رہے ہو تو پیارے پیارے مدنی منوں بعض معاملات میں دیکھا جاتا ہے کہ جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے اور جب کوئی شخص کسی بات میں جھوٹ کا سہارا لیتا ہے تو اس کو اس پر اعتماد اٹھ جاتا ہے تو آج الحمدللہ ہمارے ساتھ ہمارے کاری صاحب موجود ہیں ایک حضور بڑا ہمارا اہم مسئلہ ہے مدرسے کا اور مدنی منوں کا بھی بڑا مسئلہ ہے کہ بعض ان میں سے ایسے ہوتے ہیں جو سبق نہیں سناتے اب سبق جب نہیں سناتے تو قاری صاحب پوچھتے ہیں بھائی آج سبق قاری صاحب لائٹ چلی گئی تھی پھر ایک دن سبق نہیں سنایا پھر دوسرے دن کسی نے پوچھا بھئی آج کاری صاحب رات کو میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا تھا پھر قاری صاحب خاموش ہو گئے پھر ایک دن بولا بھائی آج صاحب رات تو ہم دعوت میں گئے تھے وہاں سے آتے ہوئے بہت دیر ہو گئی تھی اب اس طرح سے بعض اوقات بچے یہ سمجھتے ہیں مدنی ملنے, مدنی منہ بھی کہیں کہ نہیں کہیں جو جھوٹ بولتا ہو مدنی منا کیسے ہوگا مدنی منا تو جھوٹ نہیں بولتا ہے تو اب یہ کہ اس طرح سے بسا اوقات وہ یہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بول بول کے بھی کتنا بولیں گے ذرا ان کو تو روز سنانا ہی یہ سبق تو آج ماشاءاللہ اللہ آپ حافظ قرآن بھی ہیں اور آپ تو پڑھاتے ہیں ارے آپ کو تجربہ بھی زیادہ ہے اور ہمارے مدنی منع الحمدللہ اس وقت ملک بھر میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہمیں سن رہے ہیں اور یہ تربیت بھی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو سبق یاد کس انداز سے کیا جائے یہ ایک ہمارا پہلا سوال تھا کہ آپ ہمارے مدنی منوں کو اس معاملے میں تربیت دیں کہ سبق ان کو یاد کس طرح کرنا چاہیے صلو علی علی الحبیب اللہ اللہ تعالی علی محمد علیہ صاحب آپ نے بہت ہی اہم سوال جو ہے وہ کیا ہے واقعی یہ تقریباً ہر مدرسے میں ہر درجے میں کچھ نہ کچھ مدنی منع ایسے ہوتے ہیں کہ سبق سنانے کے حوالے سے کوتاحی کرتے ہیں اور کوت... کئی قسم کی کوتاہیاں ہوتی ہیں لیکن وہ ایک بار کہہ دیں گے کہ شادی میں گئے تھے ایک بار کہہ دیں گے کہ لائٹ نہیں تھی یا پیٹ میں درد تھا آخر کب تک صحیح لیکن اس طرح ایک تو یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ ہمارے ہمارے مدرسہ المدینہ میں مدنی منوں کو نہ صرف تعلیم دی جاتی ہے بلکہ تربیت بھی کی جاتی ہے اخلاقی تربیت بھی کی جاتی ہے اور برائیوں سے بچانے کا بچنے کا ذہن دیا جاتا ہے جھوٹ کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ جھوٹ کے کتنے کتنے نقصانات ہیں تو جھوٹ بولنے سے بھی جو ہے نا وہ اس کے کئی نقصان آتے ہیں ظہر سی باتیں حفظ کر رہے ہیں قرآن پاک کی پاکیزہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو اس طرح کی برائیاں ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے پھر یہ چھوٹے چھوٹے مدنی منع ہیں تو اگر بعض مدنی منع اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں کہ ہیلے بہانے سے استاد صاحب کو مطمئن کر دیں گے کہ میرے ساتھ یہ پرابلم تھی اگرچہ یہ معاملات سب کے ساتھ ہوتے نہیں ہیں تو اس کی مین وجہ جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ سبق یاد کرنے کا جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ مدنی منوں کا درست نہیں ہوتا کیونکہ زہر سی باتیں حفظ کرنا پڑتا ہے اور لفظ بلفظ یاد کرنا پڑتا ہے حرکات کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ زبر کی جگہ سیر یاد نہ ہو جائے زیر کی جگہ پیش نہ پڑھا جائے حروف آپس میں بدل نہ جائیں تمام چیزوں کا خیال رکھنا پھر ذہن نشین کرنا اپنے جو ہے وہ دل میں نقش کرنا زبانی یاد کرنا اگرچہ ایک بہت جو ہے مشکل عمل ہے لیکن اس میں آسانیاں بھی ہیں قرآن پاک یاد کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری فرماتا ہے اور آسان کر دیتا ہے اس کے لیے آج چھوٹے چھوٹے مدنی من الحمد للہ حفظِ قرآن کی سادت پا جاتے ہیں تو اب یہ کہ مدنی منع بھی اب موجود ہیں تو سبق آپ نے فرمایا کہ یاد کس انداز سے کیا جائے تو مدنی منع خاص طور پہ اس بات پر توجہ رکھیں کہ جو استاد محترم ان کو طریقہ یاد کرنے کا ارشاد فرمائیں کہ اس طریقے سے یاد کریں تو اسی استاد کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یاد کریں اس میں بعض چھوٹی آیاتیں بھی ہوتی ہیں اور بعض بڑی بڑی آیاتیں مبارکہ بھی ہوتی ہیں جو یاد کرنی پڑتی ہیں چھوٹی چھوٹی آیاتیں جو ہیں وہ یاد کرنا کچھ آسان ہوتی ہیں بڑی آیات کچھ مشکل ہوتی ہیں بعض مدنی مننے بڑی آیات کو شروع سے لے کر آخر تک پوری آیات جو ہے پڑھتے رہتے ہیں تو یاد نہیں ہوتی اس کے یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک دو دو کلمیں کر کے اسے یاد کیا جائے پہلے دیکھ کر باغور دیکھ کر صحیح طریقے سے اسے یاد کیا جائے پھر بند کر کے پڑھا جائے پھر دیکھے کہ غلطی تو نہیں ہے اسی طرح پھر کچھ اگلے کلمے جو ہے وہ اسی طرح دیکھ کر صحیح سے یاد کرے پھر بغیر دیکھے یاد کرے پھر اسی طرح پھر دونوں جو پیچھے سے یاد کیا تھا اور اگلا حصہ یاد کیا تھا آیات کا ان کو ملا کر دیکھ کر پڑھے پھر بغیر دیکھے پڑھے تو یہ طریقہ ہے یاد کرنے کا اگر ہم مثال کے طور پہ ہمیں دس لائنیں ملی ہیں اور پہلی آیا پہلی لائن سے دسویں لائن تک اگر اوپر سے نیچے تک یوں پڑھتے رہیں گے تو اس طرح مشکل ہوگا بلکہ اس میں چند چند کلمے جو ہے وہ کر کر کے اس کو یاد کیا جائے یہ طریقہ بڑی اچھی آپ نے توجہ دلا اور یہاں پر میں اپنے قاری صاحبان جو یہاں پر موجود ہوتے ہیں ہمارے مدنی من سر وہ بھی بیٹھے بھی ہوں گے تو قاری صاحب نے بڑا پیارا ایک مدنی نسخہ عطا فرمایا اور یہاں پر مدنی منع جو ہے نا یہ جیسے کہا نا کہ بھائی کبھی پیٹ میں درد ہے تو سبق نہیں سنایا لائٹ نہیں ہے تو سبق نہیں سنایا دعوت میں چلے گئے تو سبق نہیں سنایا اب جب یہ یہ جملے جب ہوتے ہیں نا ادور تو آگے چل کے کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پڑھنا اب یہ کیسا لاک لگ جاتا ہے نا کہ اب مجھے نہیں پڑھنا میں اعلان کر دیتے ہیں مجھے نہیں پڑھنا تو پیارے پیارے مدنی منوں جو بھی کام آپ کریں گے یہ ہمیشہ کے لیے اپنے ذہن میں ایک بات بٹھا لیں کہ جو بھی کام آپ کریں گے آپ کو وہ کام مشکل ہی لگے گا جی ہاں مشکل لگے گا آپ اگر جس مدنی منع کو سائیکل چلانا آتی ہے کس کس کو آتی ہے آپ میں سے کس کس کو آتی ہے سائیکل چلانا یہاں کتنے ہیں ماشاء سب کو آتی ہے اب یہ دیکھیں یہاں تو تقریباً 80 فیصد ہے بلکہ 90 بانوے فیصد ہیں جن کو سائیکل چلانا آتی ہے اب جن جن کو سائیکل چلانا آتی ہے وہ یاد کریں کہ جب میں نے پہلے دن سائیکل چلانا شروع کی تھی کیا ہوا تھا آپ کو یاد آئے گا آپ گر گئے تھے بیٹھی نہیں سکتے تو لڑک جاتی تھی سائیکل پھر بڑی مشکلوں سے کسی نے پکڑ کر آپ کو کہا بھائی یہ سائیکل آپ چلاؤ چلاؤ اب آپ نے جناب سائیکل چلانا شروع کی ذرا پینڈل مارتے تھے تو پھر لڑک جاتی تھی تو اب اتنا جتن کر کر کے کر کر کے پکڑ پکڑ کر آپ کو یہ سائیکل چلنا آئی اور آج آپ بڑے مزے سے سائیکل پہ بیٹھتے ہو جناب فوراً آگے بڑھ جاتے ہیں تو آپ کو یاد بھی نہیں رہتا ہے کہ یار سائیکل کو یوں سنبھالنا ہوتا ہے یوں پینڈل کرنا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں فوراً سائیکل پہ سوار ہو کر نے اپنے, اپنے کام کر لیتے ہیں تو اس طرح سے چھوٹے سے بچے کو آپ دیکھ لیں یار جو بھی آج اتنا بڑا ہوا ایک دن بچہ ہی تھا ماں باپ گود میں اٹھا اٹھا کر گھومتے تھے پھر جناب وہ بیٹھنا سیکھتا ہے پھر جناب وہ اٹھنا سیکھتا ہے پھر وہ تھوڑا تھوڑا اٹک اٹک کر لڑک لڑک کر چلنا سیکھتا ہے تو پھر کہیں جا کے وہ دوڑتا ہے تو بچپن سے تو کوئی بھی دوڑنا شروع نہیں کرتا ہے آہستہ آہستہ ہی سارا کام ہوتا ہے تو بعد مدنی منی جب مدرسوں میں داخل ہوتے ہیں یا ان کا حفظ قرآن شروع ہوتا ہے کاری صاحب نے بڑی پیاری تربیت فرمائی کہ آپ اور یہ اس میں کاری صاحب جو موجود ہیں مدرس صاحب ہمارے یہ توجہ دیں کہ ب... مدنی منہرے کو کلمے کی تقسیم کرنا وہ سکھائیں گے نا جی کیا اگر یہ بڑا کلمہ ہے تو اس کو کس انداز سے دو حصوں میں تین حصوں میں تقسیم کرنا پڑے گا پھر کری صاحب نے جو توجہ دلا وہ یہ کہ آپ جو سبق یاد کریں گے تو آپ کا سبق یاد کرنا آپ کو پورا اس میں توجہ دینی پڑے گی بعض اگر گھر پہ کہتے ہیں ہم گھر پہ سبق یاد کریں گے ٹھیک ہے آپ گھر پہ سبق یاد کر رہے ہیں لیکن سامنے ہی ٹی وی چل رہا ہے اگر کہیں سے ناتوں کی آواز آ رہی ہے تو بہت توجہ ہوگی تو ہی سبق آسانی سے یاد ہو جائے گا جی تو آپ ایک ایک جملہ یاد کریں گے دیکھیں گے دیکھ کر پڑھیں گے پھر بعد مطلب منوں کو دیکھا ہے ماشاءاللہ وہ ہاتھ رکھ کر جی کوئی ہاتھ رکھ کر مطلب دوہراتے پھر دیکھا پھر ہاتھ رکھا تو یوں بسا اوقات جو کام آپ گھنٹوں دیکھ کر بھی یاد نہیں کر پاتے اگر آپ چھبیس منٹ بھی دیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا تو ہمارے جو مدرسین ہیں جو قاری صاحبان ہیں بالخصوص جو ہمارے مدرسم نے کمزور ہوتے ہیں جو سبق یاد کرنے کا مطلب گلا کرتے ہیں کہ ہمیں سبق یاد نہیں ہوتا میرا ایک ناقص مشورہ حضور اس میں یہ کہ اگر ہمارے مدرس جو ہیں وہ ان کو سبق یاد کروا کر بھیجیں بہت اچھا ماشاء اللہ بالکل کروا کر بھیجیں ان کو اس بات کی جو ان کے اندر احساس کمتری جو پیدا ہو رہی ہے وہ اعتماد جو ان کے اندر پیدا نہیں ہو رہا کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا یاد نہیں ہوتا تو واقعی یاد نہیں ہوگا لیکن اگر آپ اس مدنی منع کو کل کا سبق آج ہی یاد کروا کر بھیج دیں یوں اس کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو جائے گا اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے یہ مدنی مننے جو آج ہمارے ہاں حافظ قرآن بن رہے ہیں انشاءاللہ یہ جامع المدینہ سے ہمارے عالم دین بھی بنیں گے مفتی بھی بنیں گے اور انشاءاللہ دنیا بھر میں سنتوں کی خدمت کرنے کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے اچھا کیا سبق یاد کرنے سے قبل کوئی ایسی صورت یا کوئی ایسی دعا پتا نا کہ یہ بھی ایک دعا مومن کا ہتھیار ہے اب اگر ہم کو مطلب ظاہر شیطان بھی ہمیں وہ کرتا ہے تنگ کرتا ہے وہ بھی نہیں چاہتا ہے کہ سبق یاد کر لے یا پھر سے قرآن بن جائے تو اس سے بھی لڑائی ہے ہماری شیطان سے لڑائی ہے نا شیطان کے خلاف جنگ شیطان کے خلاف جنگ سبق یاد کرنے سے پہلے کوئی اگر وظیفہ ہو یا دعا ہو اس دن میں الحمد مکتبت المدینہ سے جو بھی کتاب شائع ہوتی ہے چھپتی ہے الحمدللہ ہر کتاب کے شروع میں ایک دعا لکھی ہوتی ہے اور یہ میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت دعوت برقیات من عالیہ کرسالہ تلاوت کی فضیلت اس کے شروع میں بھی الحمدللہ میرے باپا جان نے اس میں ایک دعا لکھی اور اس کی شروع میں ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دینی کتاب یا اسلامی سبق یاد کرنے سے پہلے ذیل میں دی ہوئی دعا پڑھ لیجیے ان اللہ وجل جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا اللہ وہ, اللہ وہ دعا یہ ہے اول خر درود پاک پڑھ لیں اور وہ دعا یہ ہے اللہ علیہ حکمت والاکرام بس تو یہ دعا اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ عز و جل ہم پر علم و حکمت کے دروازے کھول دے آمین اور ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اے عظمت اور بزرگی والے تو یہ دعا اگر تمام مدنی منع آج سے یہ نیت کر لیں اور بلکہ ہم سب نیت کر لیں یہ مبلغین کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی اسلامی کتاب پڑھ رہے ہیں یا قرآن پاک تلاوت کر رہے ہیں یا حفظ یاد کر رہے ہیں کچھ تو یہ دعا پڑھ لیا کریں اس کی الحمدللہ میں نے کافی حد تک اس چیز کو دیکھا چونکہ جب طالب علمی کا دور ہوتا ہے تو اس وقت ذہن کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے جب طالب علمی کے زمانے سے جب نکلتے ہیں تو اس وقت ذہن کی کیفیت بدل جاتی ہے یعنی ذہن آزاد ہو جاتا ہے ذہن قابو میں نہیں ہوتا طالب علمی کے زمانے میں جو ہے اس وقت ذہن قابو میں ہوتا ہے تو میں چونکہ ایک خطبہ یاد کرنا چاہ رہا تھا مجھے خطبہ یاد نہیں ہوتا تھا تقریباً کئی سالوں سے جو ہے نا وہ خطبہ دیکھ کر جمعہ کی نماز میں خطبہ دیکھ کر پڑھتا رہا پڑھتا رہا لیکن بالکل ذہن میں نہیں بیٹھتا تھا الحمد للہ ازدل جیسے میں نے اپنے باپا جان کا ایک رسالہ پڑھا اور شروع میں یہ دعا لکھی دیکھی اس کو پڑھ کر میں نے خطبہ الحمدللہ یاد کیا تو اللہ ججل کے کرم سے بہت جلد مجھے وہ خطبہ یاد ہو گیا اور اب تک یاد ہے الحمدللہ تو یہ نیت کر لیں کہ جب بھی تلاوت کریں اول آخر درود پاک پڑھیں قرآن پاک کے بوسے لیں اور قرآن پاک کو کا ادب و احترام کرتے ہوئے پھر یہ دعا پڑھ کے آپ یاد کریں انشاءاللہ شاء بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ تو یہ اس میں, اس میں ہمارے اگر مدرسین بھی شفقت فرمائیں اور درجے میں اگر داخل ہوتے ہی اگر یہ دعا چند ایک آدھ منٹ ہی لگے گا تین دفعہ اگر دہرا لیں گے کیونکہ مدنی ملوں کو یاد کرنا اور یہ مدد دہرائی کرنا یہ ایک الگ کام ہو جائے گا نا تو اگر شروع میں ہی قاری صاحب آتے ہیں اپنے درجے میں بیٹھے السلام والسلام وسلام یا رسول اللہ اور اس طرح سے یہ دعا پڑھ لی تو تین دفعہ دہرا لیں پھر ہمارے جو مدرسے ہمارے مدنی منع بعض اوقات ماشاءاللہ لکھتے بہت اچھا ہے تو اگر کوئی ایسے مدنی منع ہو جو یہ باپا کے رسالوں میں ماشاءاللہ یہ لکھا ہوا ہوتا ہے تو اگر اپنے ہاتھوں سے کسی بڑے سے چارٹ پر لکھ کر ہمارے درجے میں لگا دیں اس مدنی منع کا نام بھی لکھا ہوا اس پر تو الحمدللہ یہ بھی ایک مدنی مننے کے لیے ثواب جاریہ ہو جائے گا اور مدنی منوں کے سامنے جب وہ دعا لکھی ہوئی ہوگی تو ان ان کو یاد کرنا بھی آسان ہو جائے گا تو اللہ. یہاں پر جیسے دعا کا فرمایا تو اسی طرح امیر علیہ سنت نے مدنی پنج پنجورہ میں دو سو سینتیس صفحہ نمبر پر ایک وظیفہ لکھا ہے کہ پانچوں نمازوں کے بعد گیارہ مرتبہ یا قوی یعنی یہ سر پر ہاتھ رکھ کر یا قوی یا قوی یو یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے گیارہ دفعہ پڑھنا ہے صرف تو جو ایسا یہ عمل کرے گا گیارہ دفعہ تو انشاءاللہ اس کا حافظہ مضبوط ہو جائے گا سبحان اللہ تو یہ بھی عمل کرنا ہے اور یہ جیسے قاری صاحب نے دعا بتائی انشاءاللہ یہ بھی پڑھیں گے بعض مدنی من حضور سبق تو یاد کر کے آتے ہیں اپنے طور سے آ جاتے ہیں اب وہ کاری صاحب کے سامنے جب آتے ہیں تو قاری صاحب ان کی غلطیاں نکالتے ہیں تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ مطلب سبق یاد ہو گیا لیکن غلطیاں آ اور غلطیوں میں یہی ہوتا ہے قاری صاحب بھیج دیتے ہیں واپس تو وہ سارا معاملہ رہ جاتا ہے تو یہ اس کی کیا وجہ ہوتی ہے yeah. صاحب اگر قاری صاحب غلطی نکالتے ہیں غلطیاں آتی ہیں تو قاری صاحب غلطیاں نکالتے ہیں बاشااللہ, اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض مدنی منع ایسے بھی ہوتے ہیں چونکہ الحمدللہ ایک تدریس کا سلسلہ رہا اس میں کافی تجربہ ہوا بعض مدنی منع الحمدللہ للہ درجے میں میں نے خود نے دیکھے کہ سارا دن ماشاءاللہ اتنی کوشش کے ساتھ پڑھتے تھے کہ وہ اوپر تک نہیں دیکھتے تھے انہیں یہ پتہ تک نہیں ہوتا تھا کہ ابھی کھانے کا وقفہ ہو ہوگیا اچھا اتنا ماشاءاللہ جو یکسوئی کے ساتھ پڑھتے تھے اور اپنے گھروں پر بھی ان کے گھر سے بھی ان کے سرپرست جو ہے نا وہ آ کر بتاتے کہ ہمارا مدنی منہ ماشاء گھر پہ بھی قرآن پر لے کر بیٹھا ہوتا ہے اس کے باوجود وہ نہیں سنا پاتے تھے تو اب یہ کہ کافی تشویش ہوئی کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے تو یہ اس کی مین جو وجہ تھی وہ یہ تھی کہ مدری منا پڑھ تو رہے اور شوق سے پڑھ رہے ہیں اب گھر پہ بھی پڑھ رہے ہیں لیکن اس کی مین وجہ وہ یہ ہے کہ قرآن پاک زیر سی باتیں ہم نے پڑھ کر پھر سنانا ہے استاد صاحب کو سنانا ہے تو جس انداز میں استاد صاحب کو سنانا ہے اس کی پریکٹس نہیں کی اس کی مشق نہیں کی یعنی استاد صاحب کو ہم نے بلند آواز سے سنانا ہے قواعد و مخارج کے ساتھ استاد سب سنیں گے اور ہم جو ہے دل ہی دل میں پڑھ رہے ہیں واہ تو جب سبق یاد کریں گے اور دل ہی دل میں صرف ہونٹ ہل رہے ہیں زبان ہل رہی اور آواز ہماری نہیں نکل رہی ظاہر سی بات ہے آواز نکلے گی اور کانوں کے ذریعے دماغ میں اور دل میں جا کر نقش ہوگی بیٹھے گی اپنی آواز کو خود سنیں گے تو یاد ہوگی اب بعض مدنی نے کوشش کرتے ہیں لیکن ان کو یہ پتا نہیں ہوتا وہ خود ایک طرح سے میں نے ایسی بھی نے دیکھے کوشش کرنے والے بعض میں جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے حفظ نہیں کرنا اس لیے کہ میں نے اتنی کوشش کی بعض نے باتیں کرتے میں باتیں بھی نہیں کرتا گھر پہ بھی جا کر پڑھتا ہوں میں ٹی وی بھی فلم ڈرامے بھی نہیں دیکھتا ہوں اس کے باوجود مجھے سبق یاد کیوں نہیں ہوتا جاتا ہوں سب سے غلطیاں نکالتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اگر ایسے مدنی نے آج ہمارے اس سلسلے میں موجود ہیں تو وہ بھی نیت کر لیں کہ اس کی مین خامی یہ ہے کہ وہ دل ہی دل میں پڑھتے ہیں بلند آواز سے نہیں پڑھتے بلند آواز سے پڑھیں گے کیونکہ استاذ صاحب کو بلند آواز سے سنانا ہے تو اس کی جب تک پریکٹس اور مشق نہیں کریں گے تو کیسے سنا پائیں گے یہ یاد کرتے ہیں اپنے طور پر ذہنی طور پر مطمئن ہوتے ہیں کہ میں نے یاد کر لیا اور جب بلند آواز سے پڑھتے ہیں جس کی پریکٹس نہیں کی ہوتی تو وہاں ان کو غلطیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ خود بھی مایوس ہو جاتے ہیں کہ میں نے اتنی کوشش کی لیکن ناکام ہوا ماشاءاللہ بہت اچھی بات ہے اور یہاں پر ہمارے مدرسین ناظمین جو ہیں بال سرپرست جو آتے ہیں نا بالوں کا شکوا لے کر کے پڑھتا نہیں ہے اور آپ نے بھی ان کو بلایا اب زیادہ ہمارے یہاں تو مدرسے میں بلایا ہی جب جاتا ہے جب کوئی نہ کوئی کارنامہ ہوتا ہے کہ سبق نہیں سنا رہا بلاؤ اپنے ابو کو بلاؤ تو یہ بھی درست نہیں ہے کہ صرف شکایت کے لیے ہی نہ بلایا جائے ورنہ یہ والد والد یا سرپرچ جو ہمارے مدرسوں میں بعض اوقات نہیں آتے اس کی ایک وجہ یہ بھی سامنے آتی ہے کہ وہ عموماً شکایت کے لیے بلاتے ہیں آپ کبھی حوصلہ افزائی کے نام پہ بھی بلائیں کہ ماشاءاللہ اللہ آپ کے بچے نے یہ کیا یہ کیا تو اس سے بھی ان کو آنے میں جھجک نہیں ہوگی اب جب بھی آپ بلائیں گے اور آپ بلا کر یہی یہ سنائیں گے کہ جناب آپ کے شہزادے نے یہ کارنامہ کیا ہے تو وہ تو پھر آنے سے ہی کترائیں گے کہ جناب اب جب بھی جاؤں گا کچھ نہ کچھ یہ معاملہ سامنے آئے گا تو یہاں پر ایک بات یہ ہے کہ اگر سرپرست جو آتے ہیں اور مدنی منہ جو یہاں موجود ہیں اگر سبق یاد کر لیا آپ نے تو یہ مدنی پول کاری صاحب کا ذہن نشین کر لیں کہ اپنے گھر میں بھی اپنی امی جان کو باجی کو بھائی کو ابو کو کسی کو بھی بلند آواز سے آپ نے ایک دو دفعہ سبق سنانا ہے اس سے انشاءاللہ اعتماد ماشاء اللہ بڑی توجہ دلائی انشاءاللہ یہ آپ نے جو دلی دل میں یاد کیا ہے یہ دوڑاتے رہیں گے تو فائدہ ہوگا اور گھر میں اگر کسی الگ سے کمرے میں آپ پڑھتے بھی ہیں تو قاری صاحب کے مدنی پھول سے میں تو یہی سیکھا ہوں کہ اگر بلند آواز سے کمرے میں بھی پڑھیں تو کیا حرج ہے کوئی ایسا آپ کو حرج نہ ہو اپنے گھر میں پڑھیں بلند آواز سے بلند آواز سے جیسے آپ کسی کو سنا رہے کہ نا کسی دیوار کو سنا رہے دیوار کو سنا دیں تو یوں مطلب ایک اعتماد بھی بحال ہوگا تو اس میں بعضوں کا دیوار بھی تو گواہی دے گی ہاں دیوار بھی گواہی دے گی ماشاء اللہ تو بعض مدنی منہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ ہوتا ہے نا لائن بنی ہوئی ہے تو وہ بالکل لاسٹ سب سے آخر میں ان کا نمبر ہوتا ہے کہ ان کا نمبر ہی سب سے آخر میں آنا ہے وہ آتے ہی نہیں ہے پہلے سبق سنا ہے تو یہ بھی ایک بڑا پرابلم ہے یا سب اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض مدنی منہ ایسے ہوتے ہیں کہ وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں چونکہ ہمارے یہاں جدول ہوتا ہے اور سبق کا ایک ٹائم ہے دعائے مدینہ ہوئی اس کا اپنا ٹائم ہے پھر سبق کب سے کب تک سنانا ہے جب وقت ختم ہو جاتا ہے پھر آگے سرسا سبکی کا ہوتا ہے پھر سبکی کا وقت ختم ہوتا ہے تو پھر منزل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے زہر سی بات ہے یہ ساری چیزیں استاد کو سننی ہوتی ہیں تو بعض مدنی منع ایسے ہوتے ہیں کوشش کرتے ہیں کہ میں آخر سے آخر یعنی پیچھے سے پیچھے رہوں تاکہ وقت کا جو پیریڈ ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض مدنی منع استاد کے بتائے ہوئے طریقے کے خلاف جو ہے وہ سبق یاد کرتے ہیں استاد صاحب ایسا نہیں کہ سبق پڑھ کر ہمارے یہاں الحمد للہ جدوال ہے قاری صاحبان سبق پڑھ کر بتاتے ہیں سبق یاد کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں لیکن بعض مدنی منع اپنے طور پر کوشش کرتے ہیں وہ اپنا تجربہ اس کو لاگو کرتے ہیں یعنی استاد کا طریقہ کو چھوڑ دیتے ہیں تو بعض مدنی منع ایسے ہوتے ہیں کہ گھر میں سبق یاد نہیں کرتے گھر میں سبق یاد کر کے نہیں آتے کیونکہ الحمد للہ الفجل میرے باپا جان نے مدنی پھول مدنی انعامات جو مدنی منوں کے لیے ہیں چالیس ان میں سے ایک یہ مدنی انعام بھی ہے کیا آپ نے ایک گھنٹہ گھر میں پرانے پاک پڑھا ماشاءاللہ ایک تو یہ کہ اپنا سبق یاد ہوگا دوسرا قرآن پاک کی تلاوت کی برکت سے آج ہر شخص چاہتا ہے کہ میرے گھر میں تلاوت ہے قرآن پاک ہو اور الحمدللہ بہت سے جیسے لوگ تشریف لاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ یہ مدنی منع ہمیں دیں ہمیں وقت دیں یہ مدنی منا آ کر گھر پہ تلاوت کریں تاکہ اس کی برکتیں ہمارے گھر میں آئیں اللہ تعالی کی رحمتیں ناصل ہوں تو اب یہ مدنی منا اگر گھر پر ایک گھنٹہ تلاوت کرے گا ایک تو یہ کہ اس کو اسباک اس کے یاد ہوں گے دوسرا یہ کہ گھر میں اللہ تعالی کی رحمتوں کا نصول ہوگا شاید بر... برکتوں کا نصول ہوگا تو مدنی منع گھر پر یاد نہیں کرتے اور نہ ہی صبح پڑھ کر آتے یہ مدرسے میں آ کر یاد کرتے ہیں اور جب مدرسے میں آ کر یاد کریں گے غیر سی بات یہ دیکھیں گے کہ ایک گھنٹہ باقی ہے ساڑھے آٹھ سے ساڑھے نو بجے تک مجھے سبق سنانا ہے تو ایک گھنٹے میں تیار کر لوں گا اس غلط فہمی کا شکار ہو کر وہ یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن خوف یہ ہوتا ہے کہ استاد صاحب ممکن ہے مجھے ابھی آواز دیتے ہیں مجھے بلا لیں ایک یہ بھی خوف ہوتا ہے اس وجہ سے وہ سبق یاد نہیں کر پاتے اور اپنا وقت ضائع کر دیتے نی, یہاں پر یہ بڑی پیاری بات ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کی بھی معلومات میں دوں گا کہ اسلامی کے ان مدارس میں مطلب الحمدللہ جدول مقرر ہے کہ ٹائم سبق کا ٹائم کیا ہے سبقی کا ٹائم کیا ہے منزل کا ٹائم کیا ہے اور چونکہ ہمارے قاری صاحبان اسی کام میں مصروف ہوتے ہیں اور دوران تدریس بھی کوئی بھی قاری صاحب کو ہمارے یہاں موبائل فون استعمال کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ مطلب اپنے دوران تدریس ہے وہ صرف پڑھائی پہ توجہ دیں گے ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ میسیجز پڑھتے رہیں کیونکہ شرعی طور پر بھی یہ تو اس کے مسائل ہم ہمارے مدنی اسلام ہماری تربیت کرتے رہتے کہ قاری صاحبان دوران تدریس مدرسے میں موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے پڑھاتے ہوئے موبائل فون نہیں سنیں گے نہ ہی مدر مطلب میسجز کا استعمال کریں گے تو یہ جو چیزیں ہوتی ہیں چونکہ ہر چیز اس کے ایک ڈسپلن مقرر ہے ہر چیز کا طریقہ کار مقرر ہے تو آ, پیارے پیارے مدنی منو آپ بھی اس میں اعتماد بحال کریں اور یہ نہیں کہ میرا نمبر سب سے آخر میں آئے گا اور بڑی پیاری توجہ دی کہ آپ اگر یہ سوچیں گے کہ میں مدرسے جا کر یاد کر لوں گا میرا ٹائم تو ساڑھے بجے آتا ہے نہیں کل سے نیت کریں کہ انشاءاللہ سب سے پہلے میں سبق سناؤں گا اب سارے کے سارے کھڑے ہو جائیں گے تو تو صاحب کو بھی مزہ آئے گا کہ دیکھو میرا درجہ کتنا اچھا ہے انشاءاللہ شاء قاری صاحب کا جو شکوا ہے کہ ہمارے مدنی من جو یہ سبق نہیں سناتے ان کا شکوا بھی دور ہو جائے گا اور انشاءاللہ یہ برکتیں حاصل ہوں گی تو حضور یہ بھی ہمیں تربیت مدنی عطا فرمائے کہ سبق یاد کرنے کا یہ بہترین وقت کون سا ہے کس وقت یاد کریں رات سونے کے بعد صبح اٹھنے سے پہلے نیم ہی میں کرنے یا کب کریں کچھ اس کا کوئی طریقہ جی الحمدللہ اس حوالے سے بھی مدن کو ذہن دیا جاتا ہے ہمارے مدرسوں اور مدینہ میں کہ مغرب سے عشاء تک مغرب تا عشاء اپنے اسواق یاد کریں اگر منزل کمزور ہے تو منزل کو یاد کریں ورنہ اسواق اپنے یاد کریں کہ یہ بہترین وقت ہوتا ہے چونکہ عشاء کے بعد اگر یہ یاد کرنا شروع کریں گے تو سارا دن کے تھکے ہوئے سارا دن پڑتے رہیں اور جب یہ عشاء کے بعد بیٹھیں گے تو یا تو ان کو نیند آنا شروع ہوگی یا پھر کھانے کا وقت ہوتا ہے کھانا کھا کر اب یاد کریں گے تو تب بھی نہیں پڑھا جائے گا تو مغرب تک مغرب سے عشاء تک کا جو وقت ہے یہ بہت اچھا وقت ہے اس سلسلے میں مکتبۃ المدینہ کا متبوعہ ایک رسالہ ہے تذکرہ امام احمد رضا میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت احمد برکات عالیہ نے اس میں ایک جو ہے وہ نقل فرمایا کہ حضرت جناب سید ایوب علی صاحب رحمت اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ایک روز اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بعض ناواقف حضرت میرے نام کے آگے حافظ لکھ دیا کرتے ہیں حالانکہ میں اس لقب کا اہل نہیں اس سے مرادی کہ اس وقت آپ حافظ قرآن نہیں تھے سید ایوب علی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی روز سے دور شروع کر دیا جس کا وقت غالباً عشاء کا وضو فرمانے کے بعد سے جماعت قائم ہونے تک مخصوص تھا یعنی یہ عشاء سے قبل یاد کرنا تھا روزانہ ایک پارا یاد فرما لیا کرتے تھے یہاں تک کہ تیسویں روز تیسواں پارہ یاد فرما لیا تو مغرب عشاء کا وقت جو ہے یہ بہت اچھا وقت ہے کہ اگر اس دوران یاد کریں اور دوسرا وقت یہ بھی ہے نماز سے پہلے الحمدللہ بعض ہمارے مدنی منع ایسے ہیں جو تحجد کے وقت بھی اٹھتے ہیں الحمدللہ للہ ہمارے ایک مدنی منع مدرسہ مدینہ میں پڑھتے تھے الحمدللہ ساڑھے تین مہینے میں انہوں نے حفظ قرآن پاک کی سعادت حاصل کی ساڑھے تین مہینے میں اور الحمدللہ جب وہ آتے تو سبق ان کو ایسا یاد ہوتا کہ ایک بھی غلطی نہیں آتی جب قرآن پاک مکمل ہو گیا ان کے سرپرست سے ملاقات ہوئی کہ یہ مدنی من گھر سے کیسے سبق تیار کرتا تھا تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جب یہ گھر پہ آتے رات کو عشاء کا وقت ہوتا مغرب سے اشاطہ کی پڑھتے رہتے عشاء کے بعد کھانا کھا کر یہ لیٹ جاتے تھے جیسے ہمیں سوتا دیکھتے یہ الگ کمرے میں جا کر وضو کر کے قرآن پاک اٹھا کے ساری رات قرآن پڑھتے تھے اور صبح جب فجر کا وقت ہوتا ہمارے اٹھنے کا وقت ہوتا تو یہ جلدی جلدی بستر پہ لیٹ جاتے تھے اور ان کو اٹھانے کے لیے جب ہم جاتے تو یہ آنگڑیاں لے لے کر اٹھتے تھے ایسا یعنی ہمیں احساس دلاتے تھے کہ میں رات بھر گز سویا ہوں جبکہ رات بھر پرانے پاک کی تلاوت کرتے اور صبح اٹھ کر آتے پر الحمدللہ اس مدنی مننے سے میں نے بھی میں نے دیکھا اس مدنی مننے کو کہ قرآن پاک یعنی سبق سنا دیا منزل سنا دی سب کچھ سنا دیا اس کے بعد وہ رونے بیٹھ جاتے تھے ان سے پوچھا کہ بیٹا آپ روتے کیوں ہیں کیا وجہ ہے ماشاء سبق بھی آپ کو یاد ہوتا ہے تو وہ مدنی منا ماشاءاللہ ایسی اس کی مدنی سوچ تھی کہ وہ کہتا کرسب دعا کیجئے میرے ماں باپ نماز پڑھنا شروع کر دیں اللہ اتنی فکر تھی حالانکہ تیرہ سال کی عمر تھی ایسی سوچ تھی مدنی کیا یہ عجب کہ ہمارے یہ مدنی منع بھی ذہن بنا لیں قرآن پاک سے عشق کریں اور قرآن پاک کو خوب محبت کے ساتھ پڑھیں اور اپنے گھر میں جو ہے اپنے بہن بھائیوں کو بھی قرآن پاک پڑھائیں تو اگر اس طرح کا سلسلہ کر لیں فجر سے پہلے اور فجر کے بعد بھی اپنا سبق یاد کریں تو مدینہ مدینہ یہ بہت اچھی بات توجہ دلائی اور ہمارے مدرسین جو ہیں کاری صاحبان جو ہمارے درجے کی جو استاد ہوتے ہیں نا یہ ٹائم ٹیبل بنائیں گے ٹائم ٹیبل بنانا اس پر تربیت دینا اور اس کو کیلکولیشن کے ساتھ چلانا دیکھیں وقت تو یوں ہی یوں بھی گزر جاتا ہے کوئی شخص اگر مطلب راستے میں جائے اور جاتے جاتے ہی وہ سمجھے کہ عشاء کر دے اپنے گھر پہنچنے میں تو یہ درست نہیں ہے تو پیارے پیارے متین بولو یہ جو وقت ہوتا ہے نا پڑھنے کے پڑھنے کی ایک زندگی ہی الگ ہے کہ اس وقت میں جو پڑھ لیتا ہے وہ پڑھ لیتا ہے جو پھر اگر کہ کوئی کام نہیں کرتا ہے تو والد سرپرس اٹھا کر اس کو جناب کسی کام کاج پہ لگا دیتے ہیں اب وہ زندگی بھر وہ کام کاج ہی کرتا رہتا ہے تو یہ جو آپ کی عمریں ہیں یہ پڑھنے کی ہیں اگر آج آپ کے امی ابو آپ کے استاد صاحب آپ کے قاری صاحب آپ کو پڑھنے کی بار بار تکرار کرتے ہیں وہ صرف اسی لیے کہ یہ پڑھنے کی عمریں ہیں اگر اس میں پڑھ لیں گے اس میں توجہ دے دیں گے تو اللہ کی رحمت ہے قرآن پاک ایسا ہے کہ جس کو پڑھ کر لوگ دم کرتے ہیں تو ان کا حفظہ مضبوط ہو جاتا ہے تو جو خود قرآن پڑھے گا اس کا حفظہ کتنا مضبوط ہوگا تو آپ تو الحمدللہ تقریباً پورا دن با رہتے ہیں تو جو بابزو رہتا ہے اس کو بھی اس کی اس کا حفظہ مضبوط ہوتا ہے جو قرآن کو دیکھتا ہے اس, اس کو اس کی برکتیں ملتے ہیں جو قرآن کو چومتا ہے اس کو اس کی برکتیں ملتی ہیں تو آپ تو سارا سارا دن جو ہے وہ قرآن پاک کا قرب آپ کو نصیب ہوتا ہے اللہ کی اس کتاب کی برکتیں کیوں نہ ملیں گی تو آپ اس میں توجہ دیں اور ذہن سے ہی نکال دیں کہ مجھے سبق یاد نہیں ہوتا تو جناب یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا نہیں ان شاء اہل سنت کا صدقہ ہے بدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کے مدرسے ہیں امیر علیہ سنت کی خصوصی توجہ ہے بلکہ دنیا بھر میں جتنے آشقان رسول ہیں جتنے سنی مدارس ہیں اللہ تعالی کا خصوصی کرم ہے کیونکہ الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں اور اہل سنت کے جو مدارس ہیں ان کو بزرگوں سے نسبت ہے تو انشاءاللہ تمام مدارس مدارس اہل سنت جتنے بھی ہیں جتنے بھی سنیوں کے مدارس ہیں الحمدللہ اس پر خصوصی بزرگوں کا فیض ہے کرم ہے برکتیں ہیں تو پیارے پیارے مدنی منو آپ ہمت اور حوصلہ رکھیں اور یہ ذہن بنا ہی نہیں کہ مجھے سبق یاد ہی نہیں ہوتا کیونکہ بعض مدنی منع کہتے ہیں کہ ہمیں سبق یاد ہی نہیں ہوتا اور یہ جب نعرہ لگ جاتا ہے نا تو پھر ان کو سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے صاحب اس, اس حوالے سے میں یہ عرض کروں گا کہ اکثر مدنی منوں سے جیسے ملاقات ہوئی بعض مدنی منوں نے یہاں تک بھی بتایا اب یہ مدنی منہ بیچارے کیا کریں کہ بعض کے گھروں میں غیر سی باتیں سرپرستوں نے مدنی منا اٹھایا اور مدرسہ مدینہ کے حوالے کر دیا کہ اب آپ نے اس کو حص بھی کروانا ہے سب کچھ حافظ قرآن بنانا ہے لیکن اب وہ گھر میں بھی غیر سی باتیں یاد کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے سبق یاد کرنے کا کہا جاتا ہے لیکن بعض مدنی منع بہت مجبور ہوتے ہیں کہ ان کے گھروں میں ایسا سسرا ہوتا ہے مثلا دو کمرے ایک کمرے کے اندر ٹی وی چل رہا ہے دوسرے کمرے کے اندر جو ہے وہ معذ اللہ گانے چل رہے ہیں تو اس سے مدنی منا کہاں بیٹھ کر کہاں جا کر یاد کریں اگر اس طرح کا کہیں ہے کیونکہ الحمدللہ ہمارے ساتھ مدنی چینل کے ناظرین بھی موجود ہیں بعض سرپرست بھی موجود ہیں اگر کسی کے گھر میں ایسا سسرا ہے تو وہ کوشش یہ فرمائیں کہ مدنی منع کو اگر آپ حافظ قرآن بنا رہے ہیں تو اس مدنی منع کے ساتھ خوب تعاون کریں کہ گھر کے اندر مدنی چینل آپ کا چلے اور مدنی منع کے پڑھنے کے وقت تو میں کہتا ہوں کہ اس کو بالکل جو ہے یکسوئی ملنی چاہیے اور وہاں پر یکسوئی کے ساتھ یاد کریں اور آپ خود جو ہے نا وہ دیکھیں کہ مدنی منا کس انداز سے یاد کر کریں الحمد الحمدللہ ہمارے ایک مدنی منع کے سرپرست کھالوں کے سلسلے میں ہم گئے ان کے گھر پر ہمارے ساتھ میرے ہمارے ذمہ دار اسلائی بھی تھے تو ان کے گھر پر جب دستک دی اس سے قبل ہم نے آواز سنی کہ اس گھر سے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے وہ بھی قربانی والے دن حالانکہ قربانی کا جب دن ہوتا ہے اور بکرا ذبح ہو رہا ہو تو مدنی منع ظہر سی باتیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ قربانی کس انداز سے ہو رہی ہے کیسے ہو رہی ہے لیکن اس گھر سے قرآن پاک کی تلاوت آ رہی ہے الحمدللہ جب دروازہ کھولا تو ان کے سرپلب سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ ماشاءاللہ اللہ آپ کے گھر میں قرآن پاک کی تلاوت تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ جب سے میں نے مدرسہ و مدینہ میں اپنے مدنی منوں کو حفظ کے لیے بھیجا میں نے اپنی سوچ بنا لی کہ صبح فجر کے بعد میں خود بھی بیٹھوں گا تاکہ مجھے دیکھ کر یہ مدنی منع بھی پرانے پاک کی تلاوت شروع کر دیں تو جب تک ناشتہ تیار نہیں ہوتا ہم روزانہ تلاوت کرتے ہیں اگرچہ عیدی کیوں نہ آ جائے اس دن بھی الحمدللہ ہم تلاوت موقف نہیں کرتے تو اگر سرپرست بھی تعاون کریں وہ خود بھی تلاوت کریں اور خود مدنی منوں کو دیکھیں کہ گھر میں پڑھنے کے لیے ان کے لیے مخصوص کوئی جگہ ہے یا نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ گھر میں شور شرابہ ہو رہا ہے اور جو ہے معذلہ گانے چل رہے ہیں یا اس طرح ٹی وی چل رہا ہے تو اس سے جو ہے نا مدنی منع یاد نہیں کر پاتے اب یہ اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ آ کر بتائیں کہ میرے گھر کا یہ ماحول ہے بعض مدنی منع ماشاءاللہ پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں غور کیا جائے کہ آخر کمزوری کیا ہے وجہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس کی رحمتیں ناصل ہوں گی اگر تلاوت قرآن پاک کا سلسلہ ہوگا تو مدنی منع کے ساتھ سرپرست بھی تعاون کریں وہ سری مدرسہ مدینہ کے حوالے کر کے انہیں بھول نہ جائیں چھوڑ نہ دیں ہمارے ہیں سرپرس ماشاء بہت تعاون کرتے ہیں تو تمام سرپرست اگر کوشش کریں اور دیکھیں کہ میرا مدنی منا سبق کیوں نہیں یاد کر پاتا آخر کیا وجہ ہے کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ گھر کے اندر اسے کوئی پریشانی ہے اگر وہ تکالیف ہیں تو وہ دور کریں تاکہ یہ مدنی مننے آسانی سے اپنے اسباق یاد کریں ماشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزا عطا فرمائے بہت ہی پیارے مدنی پھولیں سرپرستوں کے لیے مدنی منوں کے لیے کہ آپ نے اپنے گھر میں ایک مخصوص جگہ پر بیٹھ کر بلند آواز سے مطلب سبق پڑھنا ہے انتہائی توجہ کے کی کیونکہ یہ مخصوص وقت ہوتا ہے کوئی ایسا نہیں کہ ایک سبق یاد کرنے کے لیے آپ کو کوئی دو تین گھنٹے دینے پڑیں گے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مدرسے میں جب سب کی سب منزل وغیرہ سے فارغ ہو جاتے ہیں تو مدرسے میں بھی سبق کی دہرائی ہوتی رہتی ہے अम्ण. تو یہ مخصوص ایام ہیں مخصوص پیریڈ ہے کہ جس میں پڑھنا ہوتا ہے اس پڑھائی کے بعد آگے کے جو دن ہیں وہ انشاءاللہ خیر ہی خیر ہیں تو یہ پڑھائی ہو جائے گی انشاءاللہ اس کی برکتیں دنیا اور آخرت میں نصیب ہوں گی اللہ تعالیٰ ہم سب کو با حافظ قرآن بنائے ہمارے حافظے کو مضبوط بنائے اور نیکیاں کرنے نیکیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے گناہوں سے بچنے اور دوسروں کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے امین بجاہ نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلوا علی الحبیب اللہم صل علی محمد